نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغواه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما آل آل آل العليم تلابراہیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بعد الأقضة من لساني يفقه القولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الصاعة شيء عظيم يوم تذهل كل قائم کرنے کا مطالبہ کرتے تھے یہ مطالبہ اس بنا پر کرتے تھے کہ قیامت کا علم نبی الاسلام کے پاس نہیں ہے علم و قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. محض آپ کو زج کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کا رقع کو حجت قائم کرنے کے لیے کیونکہ جو اصل مسئلہ تھا جو نقطہ اختلاف تھا انہیں کفار قریش کا نبی السلام پر ایمان نہ لانا اس بنا پر تھا کہ یہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو قبروں کے مردے ہیں جن کا جسم سرما بن چکا وہ دوبارہ کیسے جوڑے جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے اسی بنا پر وہ قیامت وبا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں قیامت کا علم تو اللہ کے پاس یہ غیب کی چابی ہے کوئی شخص نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی اور اس کو غیب کی چابی اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے بعد کے احوال کوئی بندہ کیسے جان سکتا جب چابی کا علم نہیں ہے تالاب بند ہے تو اندر کیا ہے کون جانتا یہ لوگوں کے دعوے ہم قیامت کے دن یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا سب جھوٹ ہے قیامت کب قائم ہوگی یہ غائب کی چابی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو قیامت کا بعد کیسے جان سکتے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ لست و ادبی مایو فالوبی والا بھی اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا پر کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں قیامت کے بعد کے احوال کا علم ہے اور لوگوں کو کامیابی کے نسخے بانٹتے پھرتے صرف دنیا کی دکان چمکانے کے لیے کہ کے وقاد اللہ کفر لات عدین کفار نے کہا کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی اور اگر آئے گی تو لے کر آؤ یا اس کا وقت بتا دو انتظار کر لیتے ہیں رما کے کل ان کو کہہ دیجئے بلا و رب کیوں نہیں میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی عالب الغیب اللہ تعالی غیب جاننے والا ہے اس کے پاس قیامت کا علم ہے یہ علم کسی اور کو حاصل نہیں ہے لیکن قیامت آئے گی ضرور اور قیامت کیوں آئے گی اس نقطے پر غور کرو قیامت کب آئے گی یہ نقطہ تمہارے غور کا نہیں ہے لیکن قیامت کیوں آئے گی اس پر غور کرو بس ایک ساحل نبی اسلام کے پاس آیا اور سوال کیا مترسا یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فرمایا کہ بما عیدت تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی اتبارے سوچنے کا نقطہ ہے ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی تمہارا کام جت جانا قیامت کی تیاری کے لیے ہمیشہ اس کی استعداد اپنے اندر پیدا کرو اور قیامت کی تیاری کرو تو کفار کا کہنا لطا عطی قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی باقی ان کو کہہ دو بلا رب کیوں نہیں قسم میرے رب کی لتا گم ضرور آئے گی وہ اس کا علم اللہ کے پاس لیکن قیامت کیوں آئے گی یہ نکتہ قابل قور آگے فرمے کے لیے جس اللہ الدین تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دے اکل مغفرت و رزق و کریم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق یعنی جنت ان قیامت کیوں قائم ہوگی اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جزا دینے کے لیے اور ان کو بدلہ دینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل کفر ہیں ان کا کام معاجزین کیڑے نکالنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے مقام کو گھٹا کر پیش کرنا اپنے کفر کی وجہ سے رجن علیم ان کے لیے بڑا دردناک آزاد ہے مقصد کیا ہے ان قیامت کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم کرنا ہے وہ عدل کیا ہے اہل ایمان کو جنت کی صورت میں دائمی بدل عطا کرنا اور اہل کفر کو جہنم کی صورت میں دائمی عذاب دینا یہ اللہ کے عدل کی حجت ہے حالانکہ دنیا میں کسی نہ کسی طور بدلہ موجود ہے بہ ان طاؤد نے مطالعہ تفصوا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے اور کفار کو بھی نہ کسی عذاب دیا جاتا رہا ہے بعض قوموں کو سر ہستی سے مٹا دیا گیا جیسے قوم نو ہے اور قوم عاد اور قوم ثمود ہے قوم لوت ہے اسحاب العقا اہل مدین قوم شعب اور فرعین اور اس کی قوم انہیں بڑا دردناک آزاد دیا گیا مسئلے ختم کر دی گئی ان کی تباہ و برباد کر دیا گیا یہ عذاب کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں یہ اللہ کے عدل کے تقاضے نہیں ہیں کہ اتنا سا عذاب دے کے چھوڑ دیا جائے جو ان کی حرکتیں ہیں جو ان کا کفر اور شرک ہے جو ان کے گناہ اور معصیتیں تو اتنا سزاب ان کے لیے کافی نہیں اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دانی عذاب اور وہ بھی جہنم کا جس آگ کا کوئی مقابلہ نہیں نہ رو تمہار جز امن سبین جزء من نار جہنم جو تمہاری دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے جس کی شدت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے یہ دائمی عذاب یہ اس کا عدل ہے جن کا کفر شرک ہے جو ان کی حرکتیں ہیں اتنا سا عذاب کافی نہیں ہے کہ ان کو اور ان کی نسلوں کو صفح ہستی سے مٹا دیا گیا دردناک عذاب دیا گیا بلکہ قیامت کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم کرنا اور عدل کی تکمیل ہے اور جو مومن ہیں نیک عمل کرنے والے وہ ان کو دنیا میں نعمتیں حاصل تھی میسر تھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ان کو مگر جو ان کی توحید ہے جو ان کا عقیدہ ہے اس کا تقاضہ یہ کہ ان کو اور دیا جائے دنیا کی ساٹھ سالہ زندگی ستر سالہ زندگی اور ان کو نعمتوں سے مالا مال بھی کر دیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے متقادی نہیں ہے عدل یہ ہے کہ قیامت قائم ہو اور عقیدہ توحید اتنا پیارا عقیدہ ہے اور یہ ایمان اور عمل صالح کہ اس کی جزاج ہے وہ دائمی جنت کی صورت میں ہے ہمیشہ کی نعمتیں تھے خالدین افیہ ہمیشہ رہیں گے عطا ان غیر اور ایسی عطا ان کو میسر ہوگی جس میں کبھی ناگا نہیں ہوگا نہ کبھی کمی آئے گی جو چاہیں گے ملے گا یہ ان کے عقیدے کے اجر کا تقاضا ہے دنیا میں ان کو دیا گیا اور اتنا دیا گیا اس کو شمار نہیں کر سکتے لیکن جو توحید کا عقیدہ ایمان اور عمل صالح جس کا حسن اور خوبصورتی ہے جو اس کے تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت قائم ہو اور ان کو دائمی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے حسنِ عقیدہ کا مرتبہ اور مقام ہمیشہ کے نیم تھے یہ سید کہ قیامت کیوں قائم ہوگی تاکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جزا دے بدلہ دے دائمی ہمیشہ کا مامل السول حایت نے عمل کرنے والے اللہ مغفرت ورسکن کریم خاص طور پہ دو نیم تھے ایک مغفرت کی عقیدہ کی برکت ہے کہ کلّ عقیدے کی برکت سے توحید کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف کر دے بہت بڑی نعمت ہے یہ گناہوں کی بخشش بڑا بغفور یب نہ آدم ہے ان نہ کلعیت رد خطایا فم العقیت بھی شعیت اللہ تعید کا بے قراب ہے مقفرتم کا فضلہ اعظم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے لیکن تیری توحید میں قدل نہ ہو تو نے شرک نہ کیا ہو نہ ربوبیت میں نہ علوحیت میں اور نہ اسماو صفات نہ کسی کو میری ربوبیت میں شریک کیا ہو کہ فلاں مشکل شاہ فلاں حاجت روا اور فلاں دستگیری کرنے والا اور نہ میری الوحیت میں یہ قبروں درباروں پر جانا سجدے کرنا طواف کرنا چادریں چڑھانا ایسا کوئی شرک نہ کیا ہو اور نہ میرے ناموں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں پیاری پیاری صفات ہیں اور اس کے افعال جو اسی کے لائق ہیں کسی شے میں نہ کسی نام میں نہ کسی صفت میں نہ کسی فعل میں کسی غیر کو شریک کیا ہو اور باقی تو انہیں گناہ کر رکھے ہوں لیکن شرک کا ارتکاب نہیں کیا پختہ توحید موجود ہے ایک معرفت اور ادراک کے ساتھ تو ایسے ہی تو کبھی جو زمین تو گناہوں کی پھر کے لایا تھا میں اس زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں گا اور اس کی جگہ مغفرت فصل کے خزانے بھر دوں گے اور تریا ادا کر دوں گے یہ توحید مغفرت بہت بڑا اجر سلا ہے کہ اللہ گناہوں کو معافی کر دے اور اس مغفرت کی اساس عقیدہ توحید ہے سچا توحید کا اطراک اور معرفت احمد کے حدیث کے مطابق ننانوے گناہوں کے تفاتر کے قیامت کے دن پر خچے گئے معرفت موجود تھی توحید کا فہم موجود تھا اعتقادم و عمل بس اللہ کو پسند آ گیا گناہوں کے 99 دفاتر بھرے پڑے اور بندہ تھر تھر کہاں پر اور اس کے اس نیکی کا علم بھی نہیں تھا اللہ اپنے عرش سے ایک پرجی نکالے گا میرے بندے کی نیکی میں نے محفوظ کر رکھی تھی ذرا اس نیکی کو تولو اس کے ننانوے دفاتر کے ساتھ تولا جائے گا بندہ اب تک کہاں پر ہے کہ بتا کے تو میرے سجلائے ایک چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا مقابلہ کیا کرے گی بطاقہ آج کی لغت میں اس سم کو بولتے ہیں موبائل فون کی سم کو بطاقہ چھوٹی سی ان ننانوے دفاتر کا کیا مقابلہ کرے اللہ فرمائے گا کو وزنک میرے بندے جو اپنے وزن کو دیکھو خود دیکھو مشاہدہ کرو ان ابدی کہنے میں اس کی بخشش کا راستہ کھل گیا میرے بندے جب اللہ کسی کو میرا بندہ دے بڑا ہی رحمت کا انداز یہ بندے کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ کہ دے میرے بندے جاؤ تمہارا وزن ہو رہا ہے دیکھو فرمایا کہ سکول دل بتاؤ بتا وہ چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور اس کے مقابلے میں ننانوے دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے اوپر کو اڑنے لگیں گے تھوڑا گا لوگ یہ بڑی ٹھوس اور قوی بنیاد ہے جو بندے قیامت کے دن اپنی ہلاکت کو یقینی قرار دے رہے ہوں گے مگر ان کی توحید اور ان کی معرفت ان کا ادراک ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا تو قیامت کیوں قائم ہوگی ایسے بندوں کے لیے اللہ کے عدل کی حجت قائم کرنے کے لیے جنہیں توحید کو سمجھا عقیدے کو پہچانا ان کے قلوب و اذن نور توحید سے منور ہو گئے دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کیا ان کا بنے گا لوگ تو سمجھتے ہوں گے ننانوے گناہوں کے دفاتر اتنا بڑا گناہ گار کیا بنے گا اس کا اللہ قیامت قائم کرے گا اور ایسے بندوں کے لیے اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا جو ان کا عقیدہ تھا جو توحید کا فہم تھا اس فہم کو دیکھ لو اس کے اثرات دیکھ لو اس کے نتائج دیکھ لو ایک اس کی توحید کی معرفت 99 رجسٹروں کے کا سفایا کر دے گی سب ختم ہے یہ اللہ کا عدل ہے کہ میرے بندی نے جو توحید کو سمجھا اپنایا اختیار کیا اس توحید کے تعلق سے اس کے عدل کا مظاہرہ مشد الخلائق کے الفاظ یہ جو پرچی والا بندہ ہے اس کا حساب پوری دنیا کے سامنے پوری خلائق کے سامنے ہوگا یہ پوری خلائق متوجہ سارے اولین آخری متوجہ ہیں دیکھ رہے ہیں اس بندے کا معاملہ اس کا پریشان ہونا اس کا تھر تھر کانپنا اپنی ناکامی کا یقین کر لینا یکدم ایک پرچی کا بھاری پڑ جانا اتنے کثیر مقدار کے گناہوں پر اللہ نے یہ حجت قائم کرنی اس لیے قیامت قائم ہوگی اللہ بتائے گا پوری خلائق کو کیا قیمت ہے توحید کی اور کیا قیمت ہے وزن ہے توحید کا لجی اللہ اللہ ددین آمن بام ان کو کہہ دو قیامت ضرور آئے گی اور کیوں آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے اہل ایمان کو معاہدین کو بتائے دنیا کو توحید کی قیمت کیا اور توحید کا وزن کیا ہے عمل صالح کی قوت کیا ہے اولا ایک الگ ان کریم ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کر دے مانو بندہ اللہ کی نظر میں اللہ اس کی کامیابی کی تدبیریں فرما رہے کو چھوٹا اعزاز نہیں رزق کریم بڑا عزت والا رزق ان کو ملے گا نہ ختم ہونے والا تو قیامت کی اقامت کا ایک مقصد اللہ کا عدل قائم کرنا اور یہ بتانا کہ توحید کا مقام کیا ہے سچے عقیدے کی قیمت کیا ہے کس طرح یہ گناہوں کی بخشش کی بنیاد بنتی ہے اور کس طرح یہ عقیدہ توحید بندوں کے لیے رزق کریم کی ضمانت دیتی اور اس کے مقابلے میں ولدین کفر جنہوں نے کفر کیا اور آگے معاجزین کے الفاظ ہیں کہ ان کا کام کیڑے نکالنا اور مقام کو گھٹا کر پیش کرنا پورے مکہ کے تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان القاب کا سامنا کیا کہ یہ مجنو ہے یہ شاحر ہے یہ شاعر ہے فلاں اجمی بندے کا شاگرد ہے اور جو کلام پڑھتا ہے یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں یہ معاجین مقام کو گھٹا کر پیش کرنا اور اسی مقام کو گھٹانے کا ان کا تقاضا کہ قیامت لاؤ کہ نقصہ خلاف یہی ہے نا ہم قیامت کو نہیں مانتے تم قیامت کی دعوت پیش کرو لاؤ قیامت کو کہ ان کو کہہ دو بلا بب بھی کیوں نہیں میرے رب کی قسم انکم قیامت ضرور آئے گی اور آئے گی کیوں اس دن تمہیں احساس ہوگا تاکہ اللہ کے عدل کی حجت قائم ہو جائے اہل توحید اور اہل کفر دونوں کے لیے اہل توحید کے لیے مففرت اور رزق کریم ہے اور جو اہل کفر ہیں اہل شرک ہیں ان کے لیے علائک عذاب میں رض علیم عذاب ہے عذاب میں تکلیف اور اذیت کا معنی ہے پر آگے رج شدت عذاب شدید ترین ازہ آگے علیم دردناک ازاب تین چیزیں ہوگی عذاب رجز اور علیم اس کی شدت کا تم کیا اندازہ کر سکتے اللہ کے عدل کا تقاضا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اس عذاب کا نشانہ بنیں گے دنیا بھر یہ بات واضح ہو گئی ہو جائے گی کہ توحید کی قیمت کیا ہے اور شرک کا وباد اور انجام کیا ہے یہ قیامت کی اقامت کا ایک مقصد تو قیامت کے حوال جو قرآن نے بیان کیا حدیث میں بیان ہے انتہائی قابل غور بھی نصیحت آمیز بھی اور عبرت کا مقام بھی دنیا کے احوال قیامت کے احوال سے مختلف ہیں دنیا کے امور کو قیامت پر اور قیامت کے امور کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب لینے کے لیے کچھ الفاظ کہے گا ان ملک و انت میں بادشاہ ہوں اور میں دیان ہوں ان عدل قائم کرنے والا بدلہ دینے والا ہر بندے کو جو اس کا مستحق ہے یس مرح مم باودا کما اللہ تعالی کے اس اعلان کو ساری دنیا یکساں سنے کی جو دور کے لوگ ہیں اربوں لوگ ہوں گے جو دور کے لوگ ہیں ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب کے لوگ سنیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے جو،, جو اس کی آواز ہے اور جو بندوں کی آواز اس میں فرق بندہ بولتا ہے تو قریب کے لوگ سنتے ہیں دور کے نہیں سنتے اللہ تعالیٰ ایسا بولے گا ایسا اعلان فرمائے گا نظا فرمائے گا کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے انل مالک ہوں اندیا میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں دیان عدل قائم کرنے والا یعنی آج کی بادشاہت کس کے پاس لمن کُل یوم آج کی بادشاہت کس کے پاس این لو کل زمین کے بادشاہ کہاں ہیں آج وہ بادشاہ کہاں ہیں وہ بادشاہ کوئی الگ سے اسٹیج پر نہیں بیٹھے ہوں گے اپنی رعیت کے بیچ میں کھڑے ہوں گے پوری شلت اور مسکنت کے ساتھ کہاں زمین کے بادشاہ میں بادشاہ ہوں مانا زمین میں بادشاہت تھی آج بادشاہ صرف میرے پاس اللہ تعالی زمین کا بادشاہ بھی تھا دنیا کا بادشاہ بھی ہے آخرت کا بادشاہ بھی ہے مگر آج کی بادشاہت میرے پاس ہے اور آج وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کی بادشاہت کو سمجھتے تھے دنیا کا بادشاہ بھی میں ہوں قیامت کا بادشاہ بھی میں ہوں دنیا کا بادشاہ ہونے کا معنی یہ کہ اس کی بادشاہت کے تعلق سے دو چیزوں کو قبول کر لو اور جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ جو ہے اس کا تقاضہ یہ کہ حکم اسی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اور حکم کی دو قسمیں ایک حکم قدری دوسرا حکم شرعی تقدیر کا حکم بھی اللہ کے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے اللہ نے حکم لکھ دیا جفل قلم ہوا کا جو کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں سب کچھ لکھ کر قلم خشک ہو چکی ان رب کا فارغ من با تیرا رب بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو چکا ہے لکھ چکا یہ تقدیر کا معاملہ لوہے محفوظ کا معاملہ بندہ اس پر ایمان لائے یہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی شاعر اگر کہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ لوح بھی تو اور قلم بھی تو یہ اس کی بکواس محض لوح اللہ کی یا قلم بھی اللہ کا تقدیر بھی اللہ کی فیصلے بھی اللہ کے شعرا میں بڑا غلو ہوتا ہے ہمارے علامہ اقبال صاحب بھی کہہ کہ گئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر میں اس اللہ کو اللہ نہیں مانتا کہ وہ ایک تقدیر لکھے اور ایک مرد مومن کی نگاہ اس کو تبدیل کرتے یہ اللہ کی شان کے خلاف اس کی الوہیت اور ابوبیت کے خلاف اس کی توحید کے تقاضوں کے خلاف تو اس کو ایسا بادشاہ مانو وہ تقدیر کے سارے فیصلے کر چکے اور ویسا ہی ہوگا مانو یا نہ مانو ہوگا ویسا ہی کس نے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے ایک ایک دانہ تک لکھا ہوا کتنے دانے کھانے ہیں آٹے کا ایک ذرہ تک لکھا ہوا کتنا آٹا تمہارے پیٹ میں جائے گا جو شقی ہے سعید ہے کامیاب ہے یا ناکام ہے سب لکھا ہوا ہے مانو یا نہ مانو ہوگا وہی تو وہ بندے انتہائی خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امر قدری کے سامنے جھک گئے اور جھکنے کا ایک لازمی اثر یہ ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی تقدیر پہ ڈال دیں ایسا ہی لکھا ہوا تھا کسی قسم کا شر پہنچے نقصان پہنچے وویلا نہ کرے صبر کر لے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ اللہ نے یوں ہی لکھا ہوا تھا کوئی نعمت ملے کو کامیابی ملے تو یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے یہ بھی تقدیر پر ایمان کے منافی میرے رب کا فضل اس کا فیصلہ اس کی تقدیر اللہ تعالی کی اس پر چھک جانا ہے اسی کے فیصلے وہی نافذ ہوں گے کوئی دنیا کی طاقت اس کے فیصلے کا تعاقب نہیں کر سکتی رد نہیں کر سکتی ہر حال میں وہ نافذ ہے تو یہ ماننا پڑے گا قبول کرو یا نہ کرو سارے بندے ساری مخلوقات تقدیر کے فیصلے کے سامنے بے بس ہے قبول کر لوگے گے تو سچے ایمان کی شہادت ہے کہ سچے ایمان کی چھ بنیادیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر تقدیر پر اور آخرت پر کسی ایک امر میں کمی آ جائے تو یہ کفر ہے ایمان کے ساتھ من یکفر بالایمان ایمان فقط حابط عملہ اور جو بندہ کفر کر بیٹھے ایمان کے ساتھ اس کے سارے عمل برباد حکم کی دوسری قسم حکم شرعی یہاں لوگوں میں جرت آ گئی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حکم شرعی میں بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ کے سامنے جھکنے کا معنی رسول کی دعوت کو قبول کر لیں یہ حکم شرعی حکم قدری میں تم سب مجبور اور بے بس ہو حکم شرح میں تم کو اختیار دیا گیا کہ قبول کرو یا نہ کرو یہ راستہ جنت کا یہ راستہ جہنم کا انا حدینہ حسبیلا اما کفورا راستہ ہم نے دکھا دی ہے امبیا کی دعوت کتنی حجت قائم کر دی تو چاہے تو جنت کا راستہ اپنا لو چاہے جہنم کا راستہ ان انسانوں کو آزادی دی گئی حرریت دی گئی حالانکہ دنیا میں بادشاہت اللہ کی مگر یہاں آزادی دی گئی جس راہ کو چاہو منتخب کر لو لیکن یہ بات معلوم میں بندہ جو راہ منتخب کرے گا وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہوگا یہ تقدیر کے مسئلے کی پیچیدگی حدیث میں جب تقدیر پر بات چلتے یہاں تک پہنچ جائے تو اپنی زبانیں بند کر لو تقدیر اللہ کا علم ہے اللہ کا راز یہ راز نہ کسی نبی کو معلوم میں نہ کسی فرشتے کو معلوم یہاں خاموش ہو جاؤ دعوت بازے کر دی گئی جنت جہنم کا راستہ کھول کے بتا دیا گیا تمہیں آزادی دے دی گئی کہ تمہارا امتحان ہے کس راہ کو منتخب کرتے ہو مگر جس راہ کو منتخب کرو گے وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں یہ سمجھ لو کہ دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہر چیز اس کی مشیت کے تحت ہے کیوں کا سوال نہیں مثلا کسی بندے کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہو کہ یہ جہنم میں جائے گا یا جہنم میں جانا چاہیے اس کو اور کسی بندے کے بارے میں مشیت ہو کہ یہ جنتی ہے یہاں کیوں کا سوال کوئی نہیں کر سکتا بس یہ اللہ کا راز بس ہو سکتا قیامت کتنی راز کھل جائیں اللہ خود کھول دے مگر دنیا میں کوئی نہیں جانتا دنیا میں کرنے کا کام یہ کہ جو اللہ کا حکم شرعی ہے اس کے آگے جھک جاؤ حکم شرعی کے مقابلے میں اگر اپنی رائے پیش کرو گے بزرگوں کی باتیں پیش کرو گے باپ دادا کی باتیں پیش کرو گے یہ جرم صرف انسان کے اندر ہی ہے بس باقی مخلوقات میں نہیں اتنی جسارت انسان ہی کر سکتا ہے بجائے حکم شری کے آگے گردن جھکانے کے حکم شری کا مقابلہ کرتا ہے. یہ مقابلہ بربادی ہے جھک جاؤ اللہ کے امر کے سامنے یہی دعوت نو علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو تھی یا ہو نہیں یار کب میرے بیٹے یہ اللہ کی وہی کا فیصلہ تجھ تک پہنچا رہا ہوں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ آج کی نجات کشتی میں سوار ہونے والوں کے لیے اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش نہ کرو بیٹھے عقل کو پیش کر دیا ساب لا جب وہ پہاڑ دیکھ چوٹی پہاڑ کی کبھی وہاں تک پانی کیا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا پانی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا یہ ایک مثال ہے بڑی مضبوط مثال وحی الہی کے مقابلے میں عقل کا استعمال اپنی رائے کا استعمال نور اسلام کا فرمان اللہ کی وہی کا مرقع تھا اور بیٹے کی بات وہی کے مقابلے میں رائے عقل پھر کیا ہوا پانی آخر تک پہنچا جہاں جہاں کوئی کافر موجود تھا ایک خاتون کا ذکر وہ اس کے گھر کی دو منزل دو چھتیں تھیں اس نے کہا اوپر کی چھت پہ پانی آئے گا کبھی پانی آہستہ آہستہ پہنچ گیا چھت سے ملک ایک پہاڑ تھا اس پہ چڑھ گئی پہاڑ تو بہت ہی اونچا ہے یہاں پانی کی رسائی ہے ہی نہیں پانی وہاں بھی پہنچ گیا پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت تھا بہت اونچا اس پہ چڑھ گئی پانی وہاں بھی پہنچ گیا گود میں بچہ تھا بچے کو اٹھا لیا اس طرح کہ میرا بچہ بج ہے بڑا ترہم امیز منظر ہے لیکن آج ہر چیز اللہ کی حجت کے مطابق دلیل کے مطابق آج کی نجات ان کے لیے جو کشتی میں سوار ہو گئے بس ان میں جانور بھی تھے طرح طرح کے سارے جوڑے سوار ہو گئے نبی زیادہ سوار نہیں ہوا ویل کے راستے کھول دی عقل کا استعمال کیا تو بھائی سعادت کا راستہ یہ ہے جو اللہ کا امر شرعی اس کے سامنے جھک جاؤ بس امر قدر قدری کو بھی قبول کر لو امر کو بھی قبول کر لو اب لمند ملک اليوم جو قیامت کا اعلان ہے آج باشاہد کس کی ہے اب خود ہی فیصلہ کر لو کون کامیاب ہو اس بادشاہت کو ماننے والا کون ہے یہ قبول کرنے والا ہی کامیاب ہے بس قیامت کی اور دنیا کی بادشاہت کا فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ بادشاہ ہے مگر ایک ابتلا کے طور پر آپ کو اختیار دے رکھے جہاں چلو جو راستہ چاہے منتخب کر لو ہی ماتھ جس راہ پر چلو گے ہم اور راستہ کھول دیں گے کہاں تک چلتے ہو ڈھیل تک دے دیں گے دنیا میں اختیار قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں بل امر و یوم سارا امر اللہ کے پاس پھر اللہ قیامت کا ایسا بادشاہ ہے ایسا عمر اس کے ہاتھ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا ایک قدم نبی السلام کی ایک دعا تھا کی دعا میں سے انی اعوذ بکا من زیق اللہ میں المقام یوم القیام یا اللہ تعلی پناہ میں آتا ہوں کہ قیامت کے دن میری کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو میری جگہ تنگ نہ ہو کچھ ہل جل سکوں نبی کی دعا ہے ہلنا جلنا اللہ کے امر سے ہوگا اللہ کے امر کے بغیر کوئی ہل جل نہیں سکے گا بخاری کے حدیث کئی بار آپ نے سنی جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور اس جہنم کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا جہنم میں جل جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا آہستہ آہستہ اگے گا بڑھے گا پورا بندہ تیار ہو گیا اپنے آپ کو پورے میدان معاشر کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ جہنم سے نکل گیا اللہ تعالی سے ایک عرض کرے گا رب صرف بج ہی نار کیا اللہ ت نے مجھے جہنم سے نکال دی ایک احسان اور کر دے بس میرا چہرہ گھما دے یعنی چہرہ بھی نہیں گھما سکے گا ایسا اللہ کا امر ہے بس چہرہ گھماتے وہ نہیں جانتا پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رخ پھیر دے گا اب اس کو جنت نظر آ رہی ہے والا طویل حدیث ادیس واحذات اللہ اصل کو گئی رہا بس چہرہ گھما دے تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا یہی ایک سوال ہے میرا بس چہرہ گھما دے یہ جہنم کی یہ آگ جو ہے شولی اور ہوائیں میرے چہرے کو جلسا رہی جب جہنم سے نکال دیا تو یہ درخواست قبول کر لے چہرہ گھما دے میرا اس طرف سے اسے کیا ثابت ہو رہا ایسے ہی اللہ کی بادشاہت قائم ہے اپنے اختیار اور مرضی سے کوئی چہرہ تک نہیں گھما سکے گا دنیا میں آپ کو ڈھیل دے دی گئی جو چاہو کرو جس راہ پر چاہو چلو بہت تھوڑے لوگ جو اللہ کے امر شرری کی قیمت کو پہچانتے ہیں وہ کہاں چلتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے کہاں رکتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے امر شروع کے آگے جھک گئے اس کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں کوئی عقل نہیں کوئی قیاس نہیں کوئی بزرگوں کی باتیں نہیں بس اللہ کے امر پر جھک گیا وہ اللہ کا امر کیا ہے جس کے ترجمان محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی فرما گئے ترق تو بھی کم لن تو ما وا تمسک تم دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا مالا مال کر کے جا رہا ہوں دو چیزیں دو خزانے دے کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و تھی قرآن اور میری حدیث جب تک انہیں تھامے رہو کہ گمراہ نہیں ہوگے اور اگر تمسک یہاں ڈھیلا پڑ گیا تو گمراہی کے راستے کھل جائیں گے تب بھی فرما کے تمسکو بھی وہ اردو علیحا بن نواجز اس کو مضبوطی سے پکڑ لو ہاتھوں سے نہیں اپنی داڑھوں کی گرفت میں لے لو ہاتھوں کی بجائے داڑھوں کی گرد زیادہ مضبوط ہوتی اتنا مضبوطی سے تھام لو یا اللہ کے امر شرعی کے سامنے خزو اور جھکنا جو بندے اس امر کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے امر کے مقابل کو کوئی نہ عقل نہ قیاس نہ رائے نہ بڑوں کی باتیں نہ چھوٹوں کی باتیں نہ کسی پیر کا قول نہ کسی امام کا قول پوری طرح مضبوطی سے تھام لیتے ہیں وہ حقیقت میں جو قیامت کی روز اللہ کی بادشاہت ہے اس بادشاہت کو سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آج کا دن جو ہے پوری اللہ کی بادشاہت قائم کو مرضی سے ہل نہیں سکے گا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا تو جو اللہ کی بادشاہت قیامت کی اور جو دنیا کی بادشاہت مختلف ہے دونوں جہانوں کا بادشاہ وہی ہے مگر دنیا کی بادشاہت میں اللہ تعالی نے اختیار دے رکھا اور یہ ایک بہت بڑا امتحان یامل ہے دنیا میں تمہیں زندگی دی راستہ بتا دیا اب موت آئے گی اور قیامت آئے گی کیوں آئے گی اللہ کے عدل کی حجت قائم کرنے کے لیے جن نے توحید کو سمجھا توحید کو قبول کیا اس کی حاکمیت کو مانا اس کی بادشاہت کو مانا اس کے ہر فرمان کے آگے جھک گئے انہیں پھر قیامت کے جو سلا ملے گا بڑا عظیم و شان ہوگا یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے انعام وہ سلا نہیں ہے ان کا سلا دائمی جنت ہے ہمیشہ کی جنت ہے یہ صالحہ، سالح عقیدہ کا اجر جزا ہے اور مقابل میں اہل شرک اہل بدعت اللہ کے عدل کی حجت قائم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو دائمی عذاب میں جھونکا جائے گو دنیا میں کسی کو غرق کیا گیا اور کسی کو آسمان سے نیچے پٹکھ دیا گیا اور کسی کو تیز ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا کسی کو دریا برد کر دیا گیا کسی کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا گیا اور پیغمبر اسلام کے دور میں یہ سنادید قریش بدر میں ان کو ضلعت میں شکست دی یہ دار البوار حل قوم ہم دار البوار خود بدر کا میر کا ہلاکت کا گھر تھا دو مانوں میں ایک ستر سنادید قتل ہوئے اور ستر قیدی ہوئے اور شکست فاش الگ ان کے زلط کی ذلت کی ترجمانی کر رہی اس سے بڑی بربادی ہو سکتی بڑے بڑے سردار نخبت والے قریش جن کے خاندان کا توتی بولتا تھا کتنا ذلیل ہو کر بھاگے یہ عذاب ہے دنیا کا اتنا کافی نہیں ہے. تمہارے تمہارا یہ شرک یہ حرکتیں یہ کفر اصل اللہ کی حجت یہ ہے کہ ان کا دائمی عذاب تمہیں دیا جائے اس لیے قیامت قائم ہوگی توحید کے لیے مستقل نجات کا راستہ اہل شرک و اہل کفر کے لیے مستقل بربادی کا راستہ تب اس کے عدل کی حجت قائم ہوگی تو یہ قیامت کے جو قائم ہونے کے مقاصد ان میں سے ایک مقصد اللہ تعالی مالک یوم الدین ہے روز جزا کا مالک ہے لمن ملک الوم امر یوم دل اللہ کے ہاتھ میں سارا امر ہے یہ اس امر کے تقاضے ان امور کو پڑھو اور کم از کم دو چیزیں جان لو حقیقت توحید کیا ہے اور توحید کا خوبصورت انجام کیا ہے حقیقت شرک کیا ہے اور شرک کا وبال شرک کا شرک کی بربادی کیا ہے نسو سارے ہدایت اور غور و فکر کے لیے اسی مقصد کو اگر ہم سمجھ لیں کہ قیامت کیوں قائم ہوگی اسی مقصد کو جان لیں کفار کا مطالبہ تو استحزا پر قائم تھا وہ جانتے تھے کہ نبی بار بار بیان کر چکا کہ اس کا علم اللہ کے پاس بحز کرنے کے لیے قیامت لے آؤ قیامت لے آؤ ابھی فیصلہ ہو جاتا مت ضرور آئے گی اور کیوں آئے گی یہ بھی سن لو اہل توحید کو دائمی اجر دینے کے لیے اور اہل شرک کو دائمی عذاب میں جھونک دینے کے لیے اب آخری بات اس کے تقاضوں پر غور کرنا تقاضہ یہی ہے کہ ہم جڑ جائیں عقیدہ توحید کے ساتھ ایک مکمل فہم کے ساتھ ادراک کے ساتھ پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ جڑ جائیں مضبوطی سے اپنا لیں اور اختیار کر لیں شرک سے بیداری ہو اہل شرک سے بیداری ہو توحید کی محبت ہو اہل توحید کی محبت ہو البلا والورا کی سطح پر اس عقیدے کے تقاضے کا تعین ہو جائے تو یہ قیامت کے اللہ نے یہ فیصلے ساد فرما کر ہماری ہدایت کا ایک پروگرام پیش کر دیا کہ اخروی معاملے پر غور کر لو اخروی انجام میں دائمی نعمتیں کس کے لیے ہیں اور دائمی عذاب کس کے لیے پھر اس کے تقاضے پر غور کر اس کو قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور توحید سے منور فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے عقیدے پر قائم رکھے شرک سے بچائے اہل شرک سے بچائے بدت کی نفرت اللہ دل میں ڈال دے اہل بدت کی نفرت دل میں ڈال دے ہماری محبتوں کا علائق کا مہبر مرکز توحید ہو اور اہل توحید ہو هذا اخر اللہ آخر ال الحمد رب العالمین <تصفيق>